السلام علیکم مہدی حسن صاحب وعلیکم پہلے تو وطن واپسی پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں شکریہ اور اس کے بعد کچھ بات چیت جی پہلی بات تو یہ مہدی حسن صاحب کے موسیقی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک آفاقی چیز ہے اس میں افاقیت ہوتی ہے جی تو آپ ایک ایسی چیز پر دسترس رکھتے ہیں کہ جو آفاقی حیثیت رکھتی ہے آپ کو تو کبھی اکیلے پن کا یا تنہائی کا احساس نہیں ہوتا ہوگا نہیں موسیقی ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے دل دماغ ذہن میں موسیقی ہے تو ہم تنہائی محسوس نہیں کرتے اس لیے کہ جب تنہا ہوتے ہیں جب طبیعت اداس ہوتی ہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ کش گنگناتے رہتے ہیں ہم اور سروں کی تلاش طرزوں کی تلاش اور مختلف مصرے شیر غزلوں کا اتار چڑھاؤ شاعر کا تخیل تصور وہ سب ذہن میں ہوتا ہے تو اس میں گم رہتے ہیں ہاں اس لیے تنہائی ہمیں تنگ نہیں کرتی اچھا لیکن اگر کبھی ایک ایسی جگہ ہم فرض کیجئے آپ سے کہیں کہ آپ چلے جائیں کہ جہاں بالکل تنہا ہوں آپ جی. کے آس پاس کوئی نہ ہو اور آپ وہاں بالکل اکیلے بیٹھے ہوں لیکن جی. ایک بات اور کہ آپ رخت سفر کے طور پر سات پسندیدہ نغمے اپنے ساتھ لے جائیں جی. تو جی. آپ جانا پسند کریں گے ایسی جگہ جی ضرور بالکل جاؤں گا یعنی کیوں آپ اتنی خوشی سے جانے پہ تیار اس لیے کہ تنہائی میں بھی ایک لطف ہے آتا ہے انسان کو اگر کوئی محسوس کرے بہت سے لوگ ہیں جو تنہائی میں بور ہو جاتے ہیں میں یہ کہوں گا شاید ان کے پاس دماغ کا جو دوسرا خانہ ہے وہ یا تو ہے نہیں <laughs> اور یہ ہے تو وہ خالی ہے اچھا جس میں ایک انسان اپنے تخیل اپنے تصور میں مگن رہتا ہے हुँ. خوش رہتا ہے اور اپنی خیالی دنیا جو ہے وہ اس سے وہ اپنا جی. چلیں, تو پھر اب آپ کو ہم جہاں آپ بالکل اکیلے ہیں آپ کے ساتھ پسندیدہ نغمے آپ کے ساتھ ہیں जी. اور آپ انہیں سن رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے ہمارے سامعین کو کہ پہلا نغمہ آپ کون سا سنیں گے ہوں غالباً آپ ایک نغمہ یہ میڈم نور جہاں گایا ہوا ری یہ قابل تاریخ بھی ہے قابل غور بھی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں یہ پہلا نغمہ ہے جو میں سن کر چونکا ہوں اس سے پہلے میں نے اتنا باریک اور اتنا آرکسٹریشن جس, جس میں اتنا اچھا ارینجمنٹ میں نے پہلے نہیں سنا اس لیے مجھے پسند ہے اور میڈم نے گایا بھی بہت اچھا ہے سے تو اس پہ آپ کا چوک جانا ہی جی جی اس کی تعریف ہے بالکل آپ ضرور سنیے نغمہ جی سن صاحب آپ ایک طویل عرصے تک بھارت کا دورہ کر کے آئے ہیں کتنے مہینے آپ میں وہاں پانچ مہینے اور نو دن اچھے تو گئے آپ کتنے عرصے کے لیے تھے اور ٹھہر گئے آپ پانچ مہینے نو جی ہاں وہ یوں کہ تین مہینے کا میرا ویزا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ میں کچھ لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے ان سے مل لوں گا اور باقی جو وہاں لوگ پرستار ہیں میرے جو اللہ کی مہربانی سے جو جنہوں نے میرے فن کو میری موسیقی کو جنہوں نے لائک کیا ان کی خدمت میں بھی یعنی میں حاضری کا مجھے موقع ملنے کا وہ ملنے کی خوشی تھی جی تو اس سلسلے میں میں گیا اور تین مہینے میں واپس آنا تھا لیکن چونکہ وہاں بہت سے شہر کچھ باقی تھے جن میں پروگرام کرنا بے ضروری تھا جی پبلک کے سامنے پچھلے دو مہینے اور پھر مجھے رکنا پڑا وہاں آپ نے کتنے فنکشنس میں شرکت کی میں نے کافی یعنی بامبے میں تقریباً دس بارہ فنکشن بامبے میں ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ چار پانچ چھ کے قریب دہلی میں اور ایک لکھنؤ ایک کانپور اور اس کے بعد جے پور میں اجمیر شریف میں جی. اور بامبے میں شروع بامبے سے کیا میں نے یعنی اچھی خاصی تعداد ہے ان فنکشنس کی لیکن سب سے زیادہ آپ کو لطف کس فنکشن میں آیا جہاں آپ کو سب سے زیادہ داد ملی ہو یا آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ بڑے سمجھنے والے لوگ آپ کو سن رہے ہیں یہ تقریباً بامبے میں بھی بامبے میں بھی کلکتے میں اور دہلی میں یہاں تو کافی لوگ باقاعدگی سے یعنی سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی جانتے ہیں میزوک کو کس طرح جو کیا چیز ہے ان لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے تھے جب آپ گاتے تھے یا گا, گا لیتے تھے اس کے بعد وہ آپ سے ملتے تھے تو کن تاثرات کا اظہار کرتے تھے بس بہت خلوص اور پیار محبت ان کے چہرے سے ان کی آنکھوں سے हुँ. اور ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ حقیقت ہے کہ وہ دل سے داد دے رہے ہیں جی اور پیار کرتے ہیں اچھا آپ کے بارے میں لتا منگیشکر نے یہ کہا تھا کہ مہدی حسن کے گلے میں بولتا ہے ظاہر جی ہے جی کہ یہ ان کی پسند کی انہوں نے بڑی دلیل پیش کی یہ کہہ کر جب آپ لتا کے سامنے نغمہ سرا ہوئے تو اس وقت آپ کو کس طرح داد ملی ہاں یہ, یہ ان کا اپنا بڑا پن ہے کہ جو اتنی بڑی بات انہوں نے میرے متعلق کہی اور یہ اپنی ان کی اپنی ہی خوبی ہے اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی ہی بڑی بات کرتا ہے یہ بھی سنا ہے اور یہ حقیقت ہے لہٰذا انہوں نے فسٹ ٹائم تو مجھے کینیڈا میں سنا تھا اور وہ غزل تھی احمد فراز کی شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو تو یہ غزل چار شیر ہیں اس کے اندر لیکن یہ فورٹی فور منٹس کا آئٹم تھا ایک اتنا اتنا وہ سنار اس میں بڑی داد بھی ملی چار شیر آپ ہاں اس میں ایک یعنی ہر لفظ کو مختلف انداز میں یہ میرے عادت ہے گانے کی کہ میں کیونکہ یعنی میں غزل کو ایک ہی طرح لکیر کا فقیر نہیں ہوتا آج آپ سنیں گے مجھ سے تو کچھ اور ہوگا وہی غزل وہی طرز کل سنیں گے تو اس میں جو اس طرز کا میک اپ ہے یا طرز کی خوبصورتی ہے یا طرز کا جو بناؤ سنگار ہے وہ اور ہوگا پرسوں سنیں گے تو کچھ اور ہوگا جی تو اسی طرح یعنی نائنٹی ففٹی میں میں نے یہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی یہ غزل میں نے گائی تھی لیکن یہ میں دعوت سے کہوں گا کہ ففٹی فائیو سے سیونٹی تک کی اس غزل یا اور غزلیں جو ہیں جن ان کی جن جن لوگوں کے پاس ٹیپے ہیں हुँ. تو یہ آپس میں اگر وہ ان کو سنے دے باقاعدگی سے ملا کر تو ان میں فرق معلوم ہو جائے گا کہ اس میں فرق ڈالتا ہوں میں بہلاووں میں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح گانے سے کبھی غزل یا گانا بوڑھا نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا صحیح سننے والے کو ورائٹی ملتی ہے اور فیض احمد فیض یہ غزل گلوں میں رنگ بھرے باتیں نو باہر چلے یہ غزل نائنٹین ففٹی نائن کی کمپوزیشن ہے اور اس وقت میں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے پروگرام کیا اور سنا جی تو وہاں میں پہلا پروگرام سنا اور یہ جو سنتے آ رہے ہیں آپ اور ہم سب یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں وہ بتاتے خود اتنی بڑی آرٹسٹ ہیں جو کہ میں بتا چکا ہوں کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی بڑی بات کرتا ہے تو ہم نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ یہ وہ کچھ اپنی ہی متعلق بات جو ہے جو ان پہ ظاہر ہوتی ہے وہ بات کچھ ہو مجھ آپ کے بارے میں کہہ گئیں کہ گئی. لیکن یہ بات بالکل الٹ ہے کہ یہ انہی کی آواز کو کہنا چاہیے کیونکہ ان کی آواز میں جو پاکیزگی ہم نے محسوس کی ہے اور ایک عورت کی آواز جس کو کہنا چاہیے وہ آواز ہے ان کی ان کی آواز میں پاکیزگی کی وجہ ہے کہ گانا سن کے ان کا اور ہر آدمی کا دل دماغ ذہن جو ہے وہ عبادت کی طرف کرتا ہے۔ اچھا لیکن اپ دونوں یعنی کہنا چاہیے ایک دوسرے کے مدہ ہیں یعنی مددا ہاں دونوں یعنی دونوں اس وقت مایا انس اور صفاول کے گلوکار ہیں تو جب آپ ان کے سامنے نقما سرا ہوئے تو میرا مطلب تھا کہ ان کے کیا ایکسپریشنز تھے یا انہوں نے کن جذبات یا احساسات کا اظہار کیا انہوں نے بہت خوش ہوئے اور فرمائشیں بھی کی انہوں نے کئی غزلوں کی کوئی خاص اپ کی غزل جو ہے بہت شوق سے سننا ایک تو وہ وہاں کینیڈا میں تو انہوں نے رنجش صحیح دل ہی دکھانے کے لیا یہ ان کو بہت پسند تھی اور بامبے میں ابھی انہوں نے فرمائش کی تھی مجھے ناصر کاظمی صاحب کی غزل وہ دل نواز ہیں لیکن نظر شناس نہیں میرا علاج میرے چارہ کے پاس نہیں تو یہ غزل ان کو وہ راگ بھاگ میں ہے شاید ان کو زیادہ پسند ہے جو اس لیے انہوں نے فرمائش کی اور پسند کیا بس بہت بڑی آرٹسٹ ہیں وہ اور ہم جب ان کا گانا تو ہر ہر باریک بات پہ دھیان ہمارا ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی جو گانا سنتی ہیں ہمارا تو ان کا بھی دھیان لے ہر وہ باریک بات جو کہ یعنی جو سامی کی سمجھ میں نہ آئے وہاں کے وہاں پر ان کا ذہن ہوتا ہے اچھا لیکن جب آپ پچھلے دنوں بھارت گئے تھے تو یہاں آپ کے نقموں کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی خبریں یا افواہیں آپ وہ فضاؤں میں لہرا رہی تھیں تو پیسے کی خاطر ہیں وطن واپس نہیں آئیں گے بالکل تکلیف ہوئی مجھے یہ سب کچھ سن کے اس لیے کہ میرا کوئی جذبہ ہی اور تھا اور میں کسی اور جذبے کے تحت گیا ہوں وہاں روپیہ تو ہم اللہ کی مہربانی سے یہاں کچھ کم نہیں بہت کماتے ہیں خوب اچھے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں پاکستان میں تو وہاں روپیہ ہی روپیہ کمانے کا کوئی ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ارادہ تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو جو آؤ بھگتر وہاں ان کا خلوص پیار جس خلوص اور پیار سے ان لوگوں نے مجھے دعوت نامے بھیجے جی اس میں ایک تو سائیکل ایوارڈ انہوں نے میرے لیے 1966 میں یعنی فکس کیا تھا اور یعنی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ مہدی حسن کو دیا جائے حالانکہ ان کا اوارڈ تھا ان کے ملک میں لیکن انہوں نے پاکستان میں مجھے چنا اس کے بعد پھر ججز بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں عوام کی رائے لی جائے आच्छा. یہاں بھی آرٹسٹ ہیں پھر عوام کی رائے لی انہوں نے تو تمام زیادہ تر خطوط میرے ہی نام اچھا یعنی عوام کی رائے بھی آپ ہی کے حق میں جی جی حق میں نکلی پھر سیونٹی میں فیصلہ ہوا سیونٹی تھری میں پھر انہوں نے ٹیلی گرام مجھے دیا تو میں نے بھی ان کو لکھا کہ جب بھی ہمارے ملک کی آپ کی آپس میں ہماری کو پالیسی جب صحیح ہوگی تو میں آؤں گا جب بھی مجھے اجازت ملی آ جاؤں گا تو اس وقت تو پھر سیونٹی سیون میں مجھے اجازت ملی میں گیا انہوں نے ایوارڈ دیا تو اس طرح انہوں نے آو بھگت تو بہت کی میری اور بامبے ایئرپورٹ سے جلوس کی شکل میں مجھے وہ ہوٹل تک لے کے گئے وہاں کے آرٹسٹ کچھ آرٹسٹ ایسے تھے جن میں آؤٹ ڈور شوٹنگ پہ تھے انہوں نے اپنی طرف سے ایک, ایک, ایک کارڈ معذرت کا بھیجا اور دستے بھیج دیے معذرت کی کے صاحب ہم بہت دور ہیں بامبے سے اس لیے ہم پہنچ نہیں پائیں گے تو بعد میں وہ لوگ شوٹنگ ختم کر کے آئے تو پھر ملے ان میں دھرمیندر صاحب تھے امیتاب بچن تھے ریکھا تھی اور کچھ آرٹسٹ تھے تو باقی تقریباً سب تھے جو ہمیں لینے آئے یعنی ایک فنکار کو اب افواہ جو یہاں پھیل رہی ہیں جو اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ جو دکھ ہوا مجھے हم. تو وہ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ روپیہ کمانے تو ہم گئے نہیں تھے وہاں थी. ہم چاہتے تھے کہ وہاں ایک اپنے ملک کی طرف سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہو اور اس دھماکے کے ساتھ اگر روپیہ بھی مل گیا تو یہ تو آپ کے وہ کمایا کہ مثلاً ہم ایک ایسے ہوٹل میں جا کے ٹھہرے ہیں کہ وہاں اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی ملنے آئے کوئی منسٹر بھی ملنے آ جائے تو وہ مل سکتا نشان ہو اچھا تو اس میں یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارے چھ بل تو میرے شیرٹن ہوٹل کے تھے جو اسی hmm. ہزار سے کم نہیں اور چورانوے ہزار سے زیادہ نہیں اچھا اس قسم کے چھ بل تو صرف کے تھے. Uh, کوئی پچاسی ہزار کا کوئی نوے ہزار کا کوئی اسی ہزار کا اور اسی طرح ہوٹل hmm. کا کم سے کم بل جو تھا وہ پچپن ہزار کا تھا اس طرح کئی بل تھے تو ہم فنکار کی طرح نہیں رہ رہے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے لاٹ کی طرح رہ رہے تھے نہیں فنکار فنکار تو بہت بڑا لاٹ ہوتا ہے کیونکہ فنکار اتفاق سے پیدا ہوتا ہے جی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ایک, ایک روٹین کے تحت وہ چلے آتے ہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور سیٹیں بدلتی رہتی ہیں لوگ بڑے بڑے آتے رہتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں دوسرے آ جاتے, جاتے ہیں, ہیں جاتے لیکن آرٹسٹ جو ہے وہ اس آرٹسٹ کو تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ایک وقت پہ پیدا کرتا ہے اور بار بار آرٹسٹ پیدا نہیں ہوتا لیکن نہیں ہم نے ان وہاں کے آرٹسٹوں کی شاع نشان ہم ہم ہم جگہ تلاش جی کی ہم میں تو خیر میری تو طبیعت اور ٹائپ کی میں تو جھونپڑی میں بھی گزارا کر سکتا ہوں لیکن ان کی شان کی خاطر وہاں کے جو لوگ ملنے آئے جنہوں نے اتنے جلوس کے شکل میں مجھے لے گئے اور اتنی آؤ آو بھگت کی جو انہوں نے اہمیت میں ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہوٹل اتنا مہنگے ہوٹل لیے اور اسی طرح ہمیں وہاں کمایا کچھ نہیں ہم نے جو کمایا وہ خرچ کیا کچھ تھوڑا سا بچا دے دیا ٹیکس بھی وہاں کا 70% یعنی ایک لاکھ روپے تو ستر ہزار روپے ٹیکس اور تیس ہزار کو ملیں گے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے ٹیکس پہلے دو بعد میں بچے گا تو دیکھا جائے گا تو کیا بچنا تھا لیکن جو اپریسی کروڑوں روپئے اربوں روپئے خرچ کرنے سے بھی یہ نہیں مل سکتا کسی آدمی کو اچھا بھائی آپ نے تو اپنے دورۂ بھارت کی باتیں بتائی ہیں اب آپ ذرا اس جگہ کی بات کریں جہاں آپ جا رہے ہیں فی جس سفر پر آپ روانہ ہو رہے ہیں اس جزیرے کی ہاں لیکن جس طرح جی لوگوں نے جو شروع کر دیا کہ شاید وہیں رہ جائیں واپس نہ آئے تو اس افواہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس عوام کو ذرا یہ یہ گانا سنوا دیجیے آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں اچھا یہ عوام سے کہہ رہے ہیں ملی ہے نا جی تو آپ نے اس کی باقاعدہ تربیت بھی حاصل کی ہاں جی میں چھ سال کی عمر میں سے میں بتا چکا ہوں تو پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو چھ برس کا تھا تو میرے والد نے مجھے والد اور میرے چچا نے مجھے تعلیم میری شروع کروا دی تھی اور چھ سال کی عمر سے شروع کیا اور, اور ویسے فرسٹ پرفارمنس میں نے مہاراجا برودے کے سامنے جب دی اس وقت میری عمر تھی آٹھ برس کی اچھا تو کلاسیکل گاتا تھا اس وقت میں آٹھ برس آ... کی عمر سے آ... گاتے ہیں آپ جی اور اس وقت آپ کی کیا عمر ہے اس وقت ہوگی فورٹی تھری فورٹی فور اس لیے کہ تھرٹی فور کی میری پیدائش ہے اچھا اچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر صحیح سر لگ جائے تو مثلاً برکھا برس جاتی ہے یا پانی میں آگ لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کوئی مطلب تو हाँ हाँ تو یہ تو زندہ ہاں اب تو زندہ مثال ہے یہ مثلاً امیرکا میں ہے ایسی جگہ جہاں ٹیپ سنایا جاتا ہے ان پھولوں کو ان سبزیوں کو ان فصلوں کو جو وقت سے پہلے وہ پک جاتی ہیں اچھا اور گائے بھینسوں کو سنائی جاتی ہیں ٹیپ میں جو دودھ زیادہ دیتی ہیں اور تو موسیقی کا بڑا اچھا کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں تو وہ لوگ تلاش ہر چیز کی تلاش میں ہیں جو آج چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں تو اسی طرح فریکوینسی کا جو حساب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کسی بھی ساز یا کسی بھی چیز میں ہوگی جتنی فریکوینسی ہے اس اتنی ہی فریکوئنسی کا کوئی ساؤنڈ اس کو سنایا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا وہ پھٹ جائے گی وہ چیز اس میں مکان ہو اسی طرح بارشیں بھی ہوتی ہیں تو وہ سنو کا کچھ ملاپ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے بارش شروع ہو جاتی ہے تو یہ پہلے زمانے میں ایسا کچھ زیادہ ہوتا تھا اور جی آج پہلے, کل زمانے پہلے زمانے میں یوں تھا کہ پہلے زمانے کے جو گایک تھے وہ ساتھ ساتھ موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فقیر بھی تھے درویش, درویش, پت درویش پت تھے وہ وہ نمازیں پڑھتے تھے پوجا کرتے تھے خدا کو یاد کرتے تھے اور نیک آدمی تھے تو ان کی زبان میں اثر تھا جی اب یہ زندہ مثال ہے کہ میں اپنے میں مٹھو والی بات ہے تو اپنی بات تو نہیں کرتا میں نہیں چلیں آپ اپنی لیکن میں اپنے خاندان کی بات بتاتا ہوں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یہ چک نمبر ایک سیون آر ضلع سائی والی کے پاس میرا گاؤں ہے हुँ. وہاں میرے چچا ہیں اسماعیل خان جو میرے استاد بھی ہیں चे. وہ 1951 میں ان کو میرے والد یو پی سے لے آئے تھے آج تک وہ وہی ہیں بڑے بڑے ذمہ دار ان کے شاگرد ہیں لیکن وہ ایک بچوں کا ایک بچوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے سردیوں میں اکثر اس کو ڈاکٹر نمونیا کہتے ہیں یعنی چھ مہینے کا بچہ آٹھ مہینے کا بچہ چار مہینے کا بچہ یہ اس عمر کے بچے جو ہیں تو وہ درد سے پیٹ میں گڑھے پڑ جاتے ہیں بچے کے اور تو دیہات میں عورتوں کو یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہوا کیا لئے؟ اتنا ہی کہتے ہیں بھائی اس کو ٹھنڈ لگ گئی بادل بادل ہوئے ہیں اس لیے ٹھنڈ لگ گئی ہے تو وہ کبھی وہ کوئی تیل ملتی ہیں کبھی گھی ملتی ہیں کبھی کچھ ملتی ہیں وہ بچے زندہ مثال ہے آج بھی جا کے پوچھیں وہاں گاؤں میں ہمارے وہ صرف ڈیڑھ یا دو منٹ وہ صرف ان کو ایک استائی انترا گانا سناتے ہیں میرے چچا میرے خیال سے تو اس گاؤں کے بچے بہت بازوق ہیں نہیں بازوق کی بات نہیں, نہیں, نہیں بازو کی بات نہیں آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ زندہ مثال ہے وہ لوگ جو لوگ موسیقی کو نہیں مانتے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو یقین نہیں ہے کہ موسیقی میں اثر نہیں تو وہ چلے میرے ساتھ یا وہاں جا کے پوچھیں ضلع شاہی وال بھی میں نوٹ کروا دیتا ہوں کو میرے تو بہت سے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے نہیں ہے سارے ضلع ساح میں مجھے بھی یاد ہے وہ گانا لیکن وہ اثر نہیں ہے مجھ میں میں نے بھی ایک دفعہ ایسا کیا تھا کیا چچا تو تھے نہیں اور میں نے وہ تو میں نے کہا کہ وہ پترا چاچے اور میں نے کہا چاچی اور شہر چلے گئے تو بچے تکلیف ہوئی لیا میں اس کو بچے کو پیڑھی پہ لٹا کے میں نے بھی اور اس کو سنانا شروع کر دیا مجھے بھی یاد تھا اس راگنی کا نام ہے ضلف ضیلف ہے اس راگنی کا نام تو مجھے بھی تعلیم میں سکھایا ہوا تھا تو سنتا تھا کہ یہی سناتے روز اس بچے کو میں نے بھی سنانا شروع کیا تو تقریب آدھا گھنٹہ میں سناتا رہا وہاں بچہ ویسے ہی رو رہا تھا کوئی کوئی اثر نہیں ہوا پھر میرے چچا آئے وہ ہنس پڑے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ نہیں بیٹے ہٹ جاؤ پیچھے پہلے تو انہوں نے مجھے باہر نکال دیا اور وہ انہوں نے کوئی ایک منٹ ڈیڑھ منٹ اس کو سنایا راگنی ذیلف اور بچے کو باہر لا کے اس کی ماں کو مائی کو دے دیا تو آج تک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ بچہ ہمارے گھر سے نکلتے نکلتے باہر آتے آتے وہ ٹھیک ہوتا ہے کبھی کوئی ہو تو یہ مجھے چچا نے یہ بتایا کہ بیٹے اس وقت اثر ہوگا یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں جو کہ پہلے زمانے میں بارشیں ہوتی تھی آگ لگتی تھی اور ہر نہ بیٹھ جاتے تھے اور کچھ ہوتا تھا انہوں نے کہا چچا نے کہ بیٹے پہلے تو تم آگ کا روزہ رکھو زبان کا روزہ رکھو اور دل دماغ کا روزہ رکھو اپنے آپ کو پورا فل ڈرائی کلینز کرو صاف کرو نیت کو ٹھیک کرو اور پھر اللہ کو یاد کرو نمازیں پڑھو تب کہیں جا کے تم پچاس سال ستر سال کی عمر میں جب پہنچو گے تب یہ اثر ہوگا آپ نے کیا ایسا نہیں اب یہ تو بہت مشکل ہاں لیکن مطلب ہے پہنے کا نیکی ظاہر بغیر اس عبادت کے اور کوئی, کوئی اثر نہیں کی تو وہ پہلے زمانے میں سوال جو آپ کا تھا کہ ایسا ہوتا تھا برکھا ہوتی تھی یہ وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ نیک تھے ایماندار لوگ تھے وہ تو وہ ان, ان کی تو زبان میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ اگر وہ زبان سے کسی کو کہتے کہ جا تیرا کخ نہ رہے تو کچھ ختم گئے. بڑا غرق ہو جاتا تھا صحیح اچھا آپ ایک مصرا جو ہے وہ کتنے انداز سے گا سکتے ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا نا پہلے کہ آپ ایک غزل ہے اس کو مختلف انداز سے رہتے کہ وہ ختم نہ ہو جائے بلکہ اس میں نیا پن موجود رہے ہاں یہ کوئی گنتی نہیں کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آمد ہے یہ یہ آمد ہوتی ہے بعض وقت گاتے گاتے محفلوں میں تو مصر جو ہوتے ہیں وہ کئی کئی طریقے سے آمد آ جاتی ہے ہر محفل میں ایک ایک مصرا کوئی تیس تیس دفعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے لیکن جتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا تو دفعہ مختلف اگر یہ کیا ہو کوئی آپ کو ہمارے سامان کے لیے چار پانچ ہی مختلف اندازوں میں سنا دیں یہ سخت مشکل پڑے گا میرے لیے لیکن کبھی محفل میں جو بھی یہ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ کبھی بھی کسی محفل میں بھی جب سامنے آئے تو وہ مجھے یاد دلا دیں اسی وقت میں ان کو کسی میں شعر کو لے لوں گا میں اور ان کو سناؤں گا سنا گا اور وہ خود محسوس کریں گے لیکن اس وقت میں دو تین جوں جوں ٹائم گزر رہا ہے تو میں نے بتایا میری طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے اس اور شام کو پروگرام بھی ہے فلو اُگا ہوا ہے ٹمپریچر ہو گیا اندر اچھا یہ تو سننے سنانے کی بات تھی لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ جو نغمے لے جا رہے ہیں ان میں سے ہمیں کون سا نغمہ سنوا رہے ہیں یہ نغمہ بھی میرا خیال یہ سنا نے یہ دل کی صدا ہے جی یہ سنوائیے آپ اچھا یہ ویسے آپ کیوں سنیں گے اس کی پسند کی وجہ بھی بتائیں ہمیں کمپوزیشن اچھی ہے اس کی اور کچھ سروں کی ترتیب اس میں اچھی ہے اور مہناز نے غائب ہو غائب ہو یہ ضرور سنی اپ آجا میتھیسن صاحب لوگوں کا خیال یہ ہے اپ کے بارے میں کہ اپ کو فلمی گانے نہیں گانا چاہیے تھے لوگ کہتے ہیں اگر اپ فلمی گانے نہ بھی گائیں تو آپ کی اپنی حیثیت جو وہ برقرار رہے گی جو ہیں اپ سو ہیں نہیں یہ انوں کا جن کا بھی خیال ہے وہ تصویر کا انہوں نے ایک ہی رخ دیکھا ہے نا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر میں یہ سوچ لیتا تو یہ ہماری انڈسٹری اور یہ جو طریقہ ہے ملک میں انڈسٹری کو چلانے کا جی وہ پھر ختم ہو جائے گا کہ اگر میرا گلا کام کرتا ہے تو مجھے کلاسیکل بھی گانا چاہیے لائٹ کلاسیکل بھی گانا چاہیے اپنے ملک اور اپنے انڈسٹری فلم انڈسٹری ریڈیو پاکستان اور ٹیلیویژن ہر قسم کی ہر قسم کی تعلق ہے ملک میں کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں انگ یا فلاں کی یا فلاں طریقے کا نہیں ہے اچھا اور یہ بھی کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ صاحب نہیں گا سکتے اب یہ دیکھیے نا گانا آپ یہ بھی ضرور سنوائیے گا چاہے کسی نمبر پہ بھی سنوا دیجیے گا کبھی میں سوچتا ہوں یہ اب پورا پورا اسٹائل جو اس طرز کا ہے اور گانے کا ہے وہ قطن میرا نہیں ہے وہ بالکل کسی اور کا ہے کسی اور کے لیے ہے لیکن میوزک ڈائریکٹر نے روبن گھوش نے بہت اچھی اس کی ترتیب دی ان کا بھی یہی خیال تھا اور میں نے بھی اس خیال سے ہی گایا کہ جب یہ میرا انگ بالکل نہیں ہے اور کسی اور سنگر کا انگ ہے تو میں اب گاؤں گا تو نہ وہ سنگر رہے گا نہ میں رہوں گا ایک تیسرا سنگر پیدا پیدا کرے گا اچھا اس خیال سے مجھے گانا چاہیے تھا پھر میں نے گایا اور وہی بات پیدا ہوئی کہ اب کو آپ سنیں گے سنوائیں گے لوگوں کو تو محسوس کریں گے کہ اس میں تھوڑے چونکیں گے کہ یہ کون سنگر ہے हुँ. نہیں یہ وہ سنگر ہے جس کا انداز بنا ہوا ہے اور نہ ہی مہندی حسن نظر آئے گا بیچ میں تیسرا آدمی معلوم ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس قسم کے گانے گانے سے ایک ورائٹی پیدا ہوتی ہے ملک میں بھی انڈسٹری جی میں جی. ایک وضافہ ہوتا ہے ویسے گانوں کی طرز مرتب کرنے میں آپ کو کتنا ہاتھ ہوتا ہے فلمی گانوں بہت سے اکثر جو میوزک ڈائریکٹر ہیں یعنی جو میرے ساتھ کے ہی ہیں وہ شروع سے تو وہ مشورہ لیتے ہیں جی کہ اس لفظ کو کیسے ٹھیک کہیں نہ کہیں تو لفظوں کی جو تقسیم ہے اس میں البتہ تھوڑا سا میں دخل اندازی کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے تعلیم شعر و شاعری کی تقسیم کرنے میں مجھے جو تعلیم ہے وہ ہے میرا اسکول ریڈیو پاکستان جی ریڈیو کی تعلیم ہے مجھے اچھا اور ریڈیو کی تعلیم میں میرے سر پہ یعنی دو آدمی جو تھے بڑی قوت اور بڑی کیا کہنا چاہیے اس سے پیار خلوص کے ساتھ میرے سر پہ رہے منڈلاتے رہے اور وہ مجھے بتاتے رہے وہ, کون? وہ تھے بخاری صاحب جیٹ بخاری جی. اللہ بخشے وہ اور سلیم گیلانی صاحب اچھا. انہوں نے ترتیب دی مجھے کہ یہ تقسیم اردو کی یا شاعری کی تقسیم کیا ہے کس کو کہتے ہیں اچھا ویسے صاحب کبھی کبھار انسان اپنی ذاتی کیفیات کے کی اظہار کے لیے بھی گاتا ہے تو آپ نے کبھی کوئی ایسا گیت گایا جو واقعی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ نے اپنی ذاتی کیفیت کے اظہار کے لیے گیت گا دیا ہو جی ہاں ایک واقعہ میں سنا تھا آپ کو کہ مثلاً جی آج کل بہت سے کالج اور اسٹوڈینٹس کالج کے لڑکے لڑکیاں جی حیدرآباد میں ایک دفعہ ٹوٹ پڑے کہ صاحب ایک انٹرویو میں ایک سوال ہمارا ہے وہ تو آپ کو سوال دینا ہی جواب دینا ہی پڑے گا हم. اور وہ ہمیں ٹالیے گا نہیں تو میں نے کہا اچھا جی پھر آئیے آپ لوگ صرف ایک سوال ہمارا اس کا جواب دے دیں تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ اتنی درد کیوں ہے آپ کے گلے میں اتنی اداسی میں کیوں گاتے ہیں آپ ایک سوز ہے کون سی ٹھیس لگی ہے آپ کو یا کون سا دکھ ہوا ہے زندگی میں یا کون سی چیز کھو گئی ہے آپ کی تو جب ان کی بات مکمل ہو گئی میں نے کہا جی اس بات کا جواب ابھی آپ خود ہی آپ کو خود ہی مل جائے گا میں ایک سوال ہی سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جب میں تھا سات سال کا جی. تو جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ راجے مہاراجوں میں گھوم پھر کے وہ سال ڈیڑھ سال دو سال کا ان کا دورہ ہوتا تھا مہاراجا نیپال مہاراجا بڑودا اندور چھترپور پنا پھر یو میں بدلام پور منکا پور بانسی محسو، بستی یہ مطلب تمام ریاستوں سے فارغ ہو کے ڈیڑھ سال دو سال کے بعد واپس ہم راجستان آتے تھے ضلع جے پور تھا اس وقت اب جھنجھنو ہو گیا تو گاؤں گاؤں آئے تو گاؤں میں بھی میری حالت یہ ہوتی تھی کہ سات سال کی عمر تھی میری اس وقت اور میں اپنا تان پورہ ملایا اور سب آٹھ بجے رات کو شام کو گاؤں میں سو جاتے ہیں لوگ گھر میں سب سو گئے ہیں میں نے اپنا تان پورہ ملایا اور چارپائی میں بستر پہ پلنگ پہ چلے آپ وہ واقعہ ہاں تو وہ واقعہ یوں تھا کہ وہ ہمارے کالج کے سٹوڈنٹس تمام لڑکے لڑکیوں نے کیا وقت تھا کہ ہاں صاحب یہ بتائیے کہ کیا تکلیف ہے آپ کو کون سی ٹھیس پہنچی ہے زندگی میں کہ جو اتنے درد سے گاتے ہیں تو میں نے وہ ان کو واقعہ اپنے بچپن کا بتایا کہ جب ہم اپنے گاؤں پہنچتے تھے ایک سال گئے ہم اس وقت میری سات سال کی عمر تھی تو رات کو تان پورا ملا کے رات کو ڈیلی دو بجے تین بجے رات تک اس تان پورے کا ساؤنڈ سنتے رہنا اور دھیمی آواز میں گاتے رہنا ساتھ ساتھ جی تو لڑکے اور لڑکیوں سے میں نے کہا کہ بتائیے سات سال کا تھا اس وقت کیا کون سی ٹھیس مجھے لگ سکتی ہے <laughs> <لگ سکتی laughs> کیوں میں <laughs> گاتا تھا تو لہذا اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم ہمیں سروں سے اتنا عشق ہے کہ اسی میں اگر سر صحیح لگ جائیں تو ہمیں اسی میں بہت کچھ مل جاتا ہے اچھے تو اب یہ بتائیے کہ آپ کون سا نغمہ آپ ہمارے سامعین کو سنوا رہے ہیں جو اپنے ساتھ جائیں گے یہ قطیل شفا صاحب کے غزل ہے گیت ہے فلم عظمت میں مجھے بہت پسند ہے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے یہ بھی ضرور سنوائیے گا جب بھی سنائیں اور یہ چوتھے نومبر پہ آپ نے نغمہ رکھا میں تیری یاد کو اس دل سے بھلاتا ہاں تو یہ ایک نغمہ یہ ہے جو ابھی میں نے خاک و خون میں گیا ہے جو کہ اس میں بھی قتل شفائی صاحب نے کچھ نئی بات کہی ہے وہ یوں ہے کہ میں تیری یاد کو اس دل سے بھلاتا کیسے تو کوئی ریت پہ لکھی ہوئی تحریر نہیں وقت کے ساتھ جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں بالکل ہاں یہ ضرور سنوائیے گا میں بھی لے کے جاؤں گا ساتھ اچھا یہ غزل کیوں نہ آپ ہمارے سامعین کو گنگنا کر سنا دیں تھوڑی میں نے بتایا نا کہ تھوڑی سی گنگنا دے تری یاد کو اس دل سے بھلا تک سے تو کوئی ریت پہ لکھی ہوئی تحریر وقت کے ساتھ جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں میں تیری یاد کو اس دل سے بھلا کیسے بغیر ساز بغیر نہیں اچھی آواز کے لیے تو سانس کوئی ضروری نہیں ہوتا نہیں وہ خیر چلیے اچھا حسن صاحب پچھلے دنوں آپ کے بارے میں ایک خبر پڑی تھی ہم نے ویسے تو بہت سی خبریں پڑھتے رہے لیکن یہ خبر جو تھی بڑی دلچسپ تھی کہ آپ کو کسی ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کے ووکل کارڈس اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ ایک سو پچیس سال کی عمر تک گا سکتے ہیں باقی کہا تھا آپ سے جہاں یہ ڈاکٹر ہیرا نندانی میں اس نے اس کی باتوں سے ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ واقعی وہ میرا ہمدرد ہے اور وہ کوشش کر رہے تھے مجھے, مجھے میری نیکوٹین کو ختم کرنا اور اسموکنگ تمام پائپ وغیرہ میں پیتا تھا سگریٹ پائپ تو وہ چھڑوانے کی کوشش میں تھے تو انہوں نے باقاعدگی سے تمام گلے کا معائنہ کیا اور انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ دنیا میں کہیں آپ چیک اپ کرا لیجے جی جو کچھ میں لکھ کے دے رہا ہوں ہر ڈاکٹر آپ کو یہی کہے گا اتنے مسلس بنے ہوئے ہیں آپ کی آواز گلے میں ووکل کارڈ میں جیسے ایک باڈی بلڈر کے ہوتے ہیں اور وہ اس کی وجہ یہی جی ہو سکتی ہے کہ آپ نے زیادہ گایا ہے ریاض کیا ہے میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں مجھے اٹھتیس سال ہو گئے ہیں گاتے ہوئے جی. کہ چھ سال کی عمر سے میں گا رہا ہوں हुँ. اور اب تیلیس چوالیس سال کی عمر ہوگی تو ہو سکتا ہے لیکن میں نے کہا یہ کیا کیسے کل ہاں ویسے اگر یہ چھوڑ دیں میں نے چار مارچ انیس سوٹی میں چھوڑ دی. ساری وہ چیزیں چھوڑ دی جن سے آپ کی جی. خراب انتظار اس انتظار اس اور ہندوستان کے تمام جو سننے والے جو حوصلہ افزا میرے جو پرستار تھے وہ بھی ٹوٹ پڑے انہوں نے کہا صاحب یہ پائپ ہمیں دیجیے رکھ دیجیے مت پیجیے گا بھگوان کے لئے آپ ہماری بات مانی پیروں کو ہاتھ لگانا یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ہر سال تک آپ گا سکتے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اگر ایک سو پچاس سال عمر دے تو آپ ایک سو پچیس سال میں لکھ کے دیتا ہوں اور کیا پتا ہے کہ اگر اتنے دن ریاض اکی تو پورے ایک سو پچاس سال تک ریاض وہ تو ابھی غذا بن گئی ہماری تو بغیر گائے ہم ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی عادت پڑھنے بد ہزمی ہو جاتی ہے اچھا تو اور آپ ایک وقت کیا کہ ریاض کا تو یہ واقعہ بتا دوں کہ ریاض کے دوران میرے ساتھ ایک دفعہ ایک عجیب و غریب واقعہ وہ بابی باب ٹھیک تو وہ ہاں گانے کی ریاض کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ گلاس ایک ٹوٹ گیا تھا ہاں یہ تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کے ساتھ اس کی بہت کچھ تفصیل سنائے اس کا آتا پتا ہے اس جگہ کا خیابان ہوتل خیابان ہوتل میو روڈ لاہور وہاں یہ واقعات جی میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں پرویز مہندی اس زمانے میں ریاض وغیرہ وہ کرنے کے لیے میرے پاس آتا تھا اور یہ زیادہ وقت نہیں ہوا یہ کی بات ہے جی سکسٹی سکس یا سکسٹی سیون میں ایسے ہی ٹوٹا گلاس تو ریاض کر رہے تھے اس دوران؟ ریاض ریاضی میرا بس شغل یہی ہوتا ہے کہ جب خالی وقت ہوتا تو میں گاتا رہتا ہوں تو اس کو کوئی سر اسے صحیح لگتا نہیں تھا یعنی مطلب کانپ رہا تھا آواز میں نے کہا کانپ نچاہی ایس اس, اس طریقے سے سر صحیح سیدھا سر لگاؤ تو میں لگا لگا کے اس کو بتا رہا وہ لگا رہا پھر میں بتاتا تھا لگاتا تھا پھر وہ لگاتا تھا تو اسی اس, ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے تھے اور فل آواز طاقت سے ہمارا ریاض کر رہے تھے دس بارہ فٹ کے فاصلے بھی گلاس تھا ہمارے تھوڑا س پانی تھا اس میں تو اچانک آواز آئی جس وقت ہم دونوں سر پہ کھڑے ہوئے جا کر اور نظر گئی ہماری کیونکہ آواز ہی ادھر سے آئی تھی تو اس کو دیکھا اور ہم نے بند کر دیا گانا اور دیکھتے کیا ہے کہ میز کے اوپر وہ پانی بہ رہا ہے جی تو پاس گئے ہم قریب سے جا کے ہم نے دیکھا پانی گلاس سے نکل رہا پھر گلاس کو ہاتھ لگایا تو گلاس پورا کش ہو چکا تھا درمیان سے اچھا میڈیا واقع ہے, جو آپ کے سامنے ہوا چشم دید ہے. لیکن, لوگ اتوار کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دوں جی جی لوگوں نے پڑھا ضرور ہے, لیکن... نہیں. لیکن وہ سائنس میں انہوں نے اپنے آپ سے چوری کی ہے جی اپنے آپ کو چورایا ہے علم سے فن سے یہ فریکوینسی کی باتیں اگر لوگ سمجھ لیں تو آپ ساؤنڈ سے بڑے سے بڑا قلعہ پھاڑ سکتے ہیں دھماکہ کر سکتے ہیں قلعے کا مکان کا بلڈنگوں کا ضرورت ہی نہ پڑے یہ ہو سکتا ہے اگر اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے وہ کیا ہوتا ہے بلاسٹ آسمان میں وہ ایئر جس وقت دھماکہ ایک ہوتا ہے زمین پر تمام مکان پھٹ جاتے ہیں اور بلاسٹ ٹوٹ جاتے ہیں دھماک ہوتا ہے اس کا دھکا اتنا بڑا پہنچتا ہے جی اچھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس وقت گلوکار گاتے ہیں تو بعض اوقات پر ایک کرب کا احساس ہوتا ہے یا ان کے چہرے پر جو تاثرات آتے ہیں واقعی میں کیا وہ فیلنگز ہوتی ہیں کو گاتے وقت بالکل ہوتی ہیں وہ ہم اس وقت اپنے چہرے کے بناؤ سینار کو نہیں دیکھتے کہ ہم آپ ڈوب جاتے اپنے اچھا ایک بات اور تو یہ بھی کہا گیا کہ نہیں بتائی چھوڑ دیں اور یہ اچھا میری حسن صاحب اب آپ ہمیں وہ نغمہ سنوا دیجیے جو آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور جو اپنی پسند کے تحت آپ سنیں گے جی ہاں یہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں یہ آپ کا گا یہ مجھے پسند ہے اس میں شیر اچھے لکھے ہیں قتیل شفائی صاحب نے جی تو یہ ضرور سنیں اچھا ایک بات بتائیں کہ پورے برے صحیح میں ساری دنیا میں بلکہ ہر گوشے میں جہاں ہمارے ہم زبان موجود ہیں وہ سب آپ کو سنتے ہیں یہ لیکن آپ کا جب کچھ سب کو سنتا ہوں وہ تو پھر یا تو بڑے غلام علی خاں ہیں کلاسیکل میں اور یا لتا منگیشکر ہیں جی اور ان سے خاصا غلام علی خاں عمید خان سلامت علی خاں یا لتا منگیشکر جی آپ نے اتنا کچھ گایا ہے مختلف گیت غزلیں بلکہ آپ کہتے ہیں ایک ایک مسر کو آپ نے تیس تیس انداز سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے آپ کا خیال ہے کہ اندازے گائی کی میں آپ کے مزید کوئی اضافہ یا کوئی تبدیلی آپ کرتے رہیں گے یا ہوگی ہاں وہ تبدیلی یہی ہے نا کہ اب دن بدن میری کوشش تو یہ ہے کہ جو میں گا چکا ہوں آج سے بیس سال پہلے گانا یا راگ یا انگ آج وہ گانگ میں گاؤں میں کوئی نیا تو اس میں کافی غزلیں نئی آئی ہیں جو پہلے کبھی گائی نہیں گئی تھی وہ یعنی وہ راگ ہی نہیں گایا گیا تھا وہ بھی اضافہ ہوا ہے جیسے کہ ہاں کے ہم تو شاید کبھی میں ملیں وہ غزل احمد فراز کی جن سروں میں میں نے گائی ہے وہ سر پہلے نہیں گائے گئے اچھا کے ساتھ کہتا ہوں نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں یعنی صرف آپ ہی نے وہ ہندوستان دیا میں دیا بھی اگر وہ سر گئے ہیں تو یونان سے گئے ہیں آریا لوگ لے کے گئے ہیں جس کی ایک فوک بنی ہے وہاں فوک تو ہے زندہ ہے وہ تو وہ اس کو نہیں اپنایا تھا اسی طرح بہت سے اسکیل ایسے ہیں کہ جو میری کوشش رہی ہے کہ کوئی نئی گاؤں کیونکہ گا, گا کے مجھے بھی پچیس تیس سال ہو گئے یہاں گاتے ہوئے <تصفح> اور میں چاہتا ہوں کہ دن بدن انسانیت نہ ہو تو آپ مختلف ممالک میں گئے ہیں غیر ممالک میں جب آپ جاتے ہیں ویسے تو کہنا چاہیے موسیقی کی کوئی زبان نہیں لیکن جب وہ غیر ممالک کے لوگ آپ کو سنتے ہیں جو آپ کے ہم زبان نہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں آتے ہوں گے سننے بہت سارے لوگ ہاں وہ مثلاً کینیڈا میں جی میرا ٹورنٹو میں ایک شو ہوا تھا تو ایک پولیس مین انسپیکٹر ہر شو میں وہ موجود اس, اس کو دیکھا ہم نے تو اس کو پھر معین اختر نے پوچھا کہ بھائی آپ کو میں نے پرسوں بھی دیکھا ادھر اس شو میں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا ادھر بھی دیکھ, آج بھی دیکھ رہا ہوں اور شو ختم ہو گیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا تو آپ آپ کو کیا مزہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ حال جب سے بنا ہے اس وقت سے دنیا کا ہر آرٹسٹ اس اسٹیج اس کے اوپر اپنا اپنا پروگرام پیش کر چکا ہے میں نے ہر پروگرام سنا ہے تو ان کا میں جو سن رہا ہوں پروگرام مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آئی کوئی زبان یا طرز जी. بس میلوڈی مجھے اچھی لگی ان کی لیکن سب سے بڑی بات جو ہے مجھے مزہ آیا ہے ان کی آواز کی سافٹنیس اور بیس یہ میں نے نہیں کسی اور میں نہیں دیکھا نہ سنا اس طرح مطلب اس طرح لوگ محسوس ہوتے تھے کوئی آواز پسند کرتا تھا کوئی طرز کوئی کچھ انداز اچھا ہمارے ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فنکار کی وہ قدر و منزلت ہے جو اسے دینا چاہیے یا ملنا چاہیے ہمارے معاشرے میں یعنی ہم سے مراد کو ہمارے ماحول میں ابھی تو بات نہیں, نہیں مذہبی بات تو کوئی نہیں ہے مطلب یہ کہ ہمارے ملک میں سمجھ لیجے کہ فنکار کو جو قدر و منزلت ملنا چاہیے یعنی عموما فنکار یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ہمیں ملنا چاہیے نہیں صاحب یہ تو دیکھیے اگر مقام نہیں ملے آرٹسٹ کو تو پھر وہ اس بلندی پہ پہنچے گا نہیں جی ہر آرٹسٹ اگر بلندی پہ پہنچا ہے کسی, کسی بلندی بھی بلندی پہ کوئی بھی فنکار हم. پہنچا ہے تو وہ ملک اور عوام اور قوم اور یہ انہی کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی سے وہ دن دن آگے جاتا ہے جی, یقیناً اب آپ اپنی شیریں شیریں یادیں آپ کی جو ساری اچھی یادیں ہیں وہ سب لے کر اور آپ ایک ویران جزیرے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں نغمے سنوا رہے ہیں آپ اگلا نغمہ سنوا دیجئے کہ کون سا لے کر جائیں گے ہاں اگلا نغمہ یہ تیرے میرے پیار کا جو ہے یہ سفر کا آپ نے بھی گایا پھر سے جی ہاں یہ نقمہ سنوا دیجیے یہ سفر تیرے میرے پیار کا اچھا یہ کیوں اتنا پسند ہے آپ کو کیا اس میں بھی میرا بھی نیا طریقے سے جو کہ لوگ پہچانتے نہیں کہ کون گا رہے اور کتنی دیر تک گا لیتے ہیں ریکارڈ تو صاحب میرا قائم ہے شاید تو اور بھی سنگروں نے کیا ہوگا قائم لیکن اتنا میں جانتا ہوں نہیں کیا ہوگا باون گھنٹے لگاتار گانا یہ کہاں گایا نے 52 یہ ایسٹرن اسٹوڈیو کراچی میں انیس سو چون میں آپ نے باون گھنٹے گایا تھا لگاتار پانچ گانے لہٰذا تو اب آپ میرے خیال سے سو گھنٹے نہیں بس وہ اتفاق تھا کہ کچھ پارٹیاں تھیں جن کو میں نے بتایا نہیں میں خود لالچ کر گیا کہ اگر اس پروڈیوسر کے گانے کے بعد فلا پروڈیوسر کا گانا ہے تو اس سے پہلے جو جتنے پروڈیوسروں کے گانے ہیں یہ نہ بتائے جائیں تاکہ وہ ڈر نہ جائے پروڈیوسر وہ سوچے کہ نہیں جی اتنے گانے گا کے اس کے بعد میرا گانا گائیں گے تو آواز خراب ہوگی یا تھک جائے گا تو میں نے کسی کو بتا ریکارڈنگ کرواتے میں اسٹرن اسٹوڈیو میں تھا گھر گھر سے صرف یہ یخنی یخنی تو اور میں فین سب زیادہ پسند کرتا آپ کے نفمو کو میری اچھا تو یہ ویسے آپ کے بی سبھی پسند کرتی ہیں آپ کے نق میں لیکن بچوں میں سے کوئی ایسا کی بیویاں میری آپ کی سب بیویاں سب بیویاں آپ نے اچھا کہا کہ بچوں میں سے کوئی ایسا ہے جو واقعی آپ کے شوق کو آگے بڑھائے گا ہاں ہے دو تین لڑکے جو ہیں لڑکے تو ماشاء اللہ آٹھ ہے نو ہے مجھے میں دیکھیے ماشاء اللہ میں بھول جاتا ہوں اکثر حساب کرنے میں بچوں کی تعداد وہ بچے 13 ہیں میرے تو کبھی میں نو کا بیٹھتا ہوں لڑکے اور کبھی کچھ 13 کا حساب نہیں کرنا چاہتے ہوں گے تو اس لیے اپ بولنا نو لڑکے ہیں تو ان میں سے تین چار لڑکوں میں ہیں کچھ کٹس ہیں میوزک کے اپ سیکھتے ہیں وہ جی اللہ کرے وہ آ جائیں ویسے مہدی صاحب ہم سنتے ہیں کہ گلوکار اپنے گلوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اپ کوئی خاص احتیاط کرتے ہیں یا गाना گانے سے پہلے کوئی خاص ترکیب استعمال کرتے ہوں خاص چیز کھاتے ہوں نہیں یہ بات کچھ بھی بس یہی ہے کہ احتیاط کھانے پینے کا اور صحیح ہونا چاہیے خوراک اچھی ہو نیند پوری ہو لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل برابر گاتا رہ اس کے بعد ریسٹ کیا تو آج بھی پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے چار چار گھنٹے گانے پڑ جاتا ایک ایک محفل میں اچھا چلے بھائی ہم آپ کو اسی لیے بھیج رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں آپ تھوڑی دیر بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں بھارت سے آئیں اتنے تھکے ہوئے ہیں یہاں آئیں تو یہاں فنکشن میں شریک ہوئیں اس وقت پھر آپ کو کہ آپ کو اس وقت شاید بخار بھی ہے اور آپ کو جانا ہے فنکشن میں شرکت کرنے اس میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس جزیرے کا تصور کر کے آپ سکون حاصل کر لیں اور نغمہ سنا دیجیے ہمارے سامنے ہاں لیجیے گے کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں اس کی پسند جی کی, اس کی تو کوئی خاص وجہ ہوگی اس کی تو وجہ بتائیں تو اپ نے خود گایا ہے نا اور اپ نے ساتھ لے کے جا رہی ہے اس کی وجہ اس ہے کہ میرا اسٹائل نہیں ہے یہ اس طرز یہ جو جس ڈھنگ کی طرز بنی ہوئی ہے یعنی اپ نے اپنے سٹائل سے الگ हटके गाया ہے بالکل الگ हटके गाया ہے وہ گایا بھی اسی لیے ہے کہ ایک اضافہ ہوگا आवाज میرے گلے میں بھی تو اس کے گانے کے بعد اچھا لگا ٹھیک نہیں ہے وہ بول نہیں پا رہے ہاں ایکسٹرا نغمہ جو ہے یہ میں پوچھ لیتی ہوں اور آپ جلدی سے بول دیں اور پھر بس آپ سکون سے اچھا صاحب اگلا نکمہ بتا دیں جو آپ ہمارے سامنے گایا ہے ناہید اختر نے جی یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہمدم گایا تو آپ نے بھی ہے میں نے بھی گایا ہے لیکن آپ ان کی آواز اپنے ساتھ لے جائیں گے ہاں تاکہ میں بھی سن سکوں اچھا ضرور لے جائیے ہاں جی شکریہ میتھیاسن صاحب ہمارے یہاں جو مہمان تشریف لاتے ہیں ان کے لیے فرانسلیٹ ملک بنانے والوں کی طرف سے فرانسلیٹ ملک کا ایک کاٹن تو فتن پیش کیا جاتا ہے آپ کے لیے ہے, آپ قبول کیجیے شکریہ اور سامعین اب ہمیں اجازت دیجیے یہ پوچھے آپ اسے کتنے ڈبے ہیں یہ پوچھے تو یہ کتنا ہے دودھ یہ جناب ایک کارٹن میں چھ ڈبے ہوتے ہیں اور ہر ڈبے میں پانچ پانچ پاؤنڈ دودھ ہوتا ہے تو آپ سمجھیے کہ تیس پاؤنڈ کا ہوا تیس پاؤنڈ جی تو یہ آپ پندرہ دن کافی رہیں گے اچھا پندرہ دن تیس پاؤنڈ دودھ شکریہ اچھا اور اب سامعین اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ